و سلام وسلام عل نبی اللہ اصحابک وابق نور اللہ سلسلہ علم کی کہکشا لیے ایک بار پھر حاضر ہیں اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کا یہ سلسلہ علم کی کہکشا گویا ہمیں علم دین سے مستفیض کیا کرتا ہے علم دین سے ہمیں روشناس کروایا کرتا ہے اور علم دین کی بہت ساری چیزیں ہمیں سکھایا کرتا ہے آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے یوں تو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ جز ہے مگر بہت سارے معاملات میں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی اس کو اس حوالے سے امپورٹنٹ نہیں دی جاتی وہ معاملہ کیا ہے وہ ہے وعدہ وعدہ بہت ساری چیزوں میں انسان وعدے کر لیا کرتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی کاروباری لین دین ہے اگر کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس میں بھی وعدے کیے جاتے ہیں کسی سے رشتے کرنے کا سلسلہ ہے اس میں بھی وعدے کیے جاتے ہیں کسی کو کسی چیز میں ہیلپ کرنی ہے اس میں بھی وعدے کیے جاتے ہیں کسی کی کوئی پریشانی ہے اور اس کو بہت سارے معاملات میں وعدے کر کے تسلی دی جاتی ہے مگر ان وادوں کی پاسداری نہیں کی جاتی ان وعدوں کو کہا جائے کہ اسے پورا نہیں کیا جاتا تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے ان شاء اللہ آج کے ہمارے اس سلسلے میں ہم وعدہ خلافی پر گفتگو کریں گے اور اس سے پہلے ہم پرٹیکولرلی اپنے موضوع پر گفتگو کریں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی سنتے ہیں اور آج جو میں نے آپ کو درود پاک کی روایت بیان کرنی ہے اس میں بھی وعدے پر کہا جائے تو ہمیں ایک تربیت ملتی ہے کہ وعدہ اگر کیا جاتا ہے تو اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہ درود پاک اگر نہ پڑھا جائے تو اس کی کیا وعید بیان کی گئی ایک بار ایک شخص نے ایک ہرنی کا شکار کیا اور اس ہرنی کو لے کر وہ گزر رہا تھا کہ اس کا گزر نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ہوا جب اس ہرنی نے نبی آخر الزما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہرنی کو قوتِ گویائی عطا فرمائی اور اس ہرنی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس وقت بھوکے ہیں قریب ہی غار میں موجود ہیں یا رسول اللہ اس شکاری نے میرا شکار کر لیا ہے آپ اسے حکم فرمائیے کہ یہ مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے میں وعدہ کرتی ہوں کہ کچھ دیر کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آؤں گی اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہارنی سے پوچھا کہ اگر تجھے اس شکاری نے چھوڑ دیا اور دو جاتی ہے اور اگر واپس لوٹ کر نہیں آتی تو اس کی کیا گارنٹی ہے تو گویا اس ہرنی نے جو بیان کیا میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں مدری چینل کے ناظرین یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنے کی بات ہے اس ہارنی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں لوٹ کر واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لانت ہو جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی تو سنتا ہے مگر اسے سن کر درود پاک نہیں پڑتا میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہاں اگر دیکھا جائے تو اس نے ایک گارنٹی دی تھی لیکن یہ گارنٹی کس قدر خطرناک ہے گویا اللہ تبارک و تعالی کی ایسی لانت اس شخص پر برستی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نام اس میں گرامی تو سنتا ہے مگر اسے سن کر درود پاک نہیں پڑتا اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شکاری سے کہا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گی اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو وہ ہرنی جاتی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے کچھ دیر کے بعد لوٹ کر واپس آتی ہے ابھی وہ واپس آئی ہوتی ہے کہ اتنے میں جبریل امین علیہ سلاۃ وسلام نبی یہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم کہ میں آپ کی امت آپ کی طرف ایسے ہی لوٹاؤں گا جیسے یہ ہرنی لوٹ کر واپس آئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طریقے سے یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے کل بروز قیامت میں آپ کی امت آپ کی طرف ایسے ہی لوٹا دوں گا مدنی چینل کے ناظرین جہاں ہمیں اس واقعے میں بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں وہی ہمیں وعدے کی اہمیت اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک سن کر یا لکھ کر نہ پڑھنے کی بھی ہمیں جو ہے وہ وعید بیان کی گئی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنیں تو ہم درود پاک ضرور پڑھا کریں آئیے بار باواز بلند مل کر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ وسلم ہمارے ساتھ ہمارے اس سلسلے علم کی کہکشا میں مفتی محمد شفیق اتاری المدنی بھی جلوہ افروز ہوا کرتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے سمجھتے ہیں کہ وعدے کی اہمیت پر اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا کون سے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہوا کرتا ہے کون سے وعدے ایسے ہیں کہ جسے پورا نہ کیا جائے تو اب وہ وعدہ خلافی کہلاتے ہیں اور, اور ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا متی صاحب سب سے پہلے آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے معاشرے میں ایک کہاوت سنی جاتی ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے اول تو یہ کہنا کیسا اور اسلام میں وعدے کی کیا اہمیت ہے رہنمائی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفيق> نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے جی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس تعلیمات میں ارشاد فرما کر بھی اور خود عمل کر کے بھی اور اپنے ساتھیوں کو اصحاب کو بھی جو وعدے سے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کیا جی اور کس طریقے سے وعدوں کو پورا کیا جاتا ہے اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت فرمائی یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ وعدہ جو شخص وعدے کا خلاف کرتا ہے جو شخص اپنے کیے وعدے کے خلاف کام کرتا ہے ان کو منافقت کی علامت قرار دیا گیا جی ہے آک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جس آدمی میں ہوں وہ منافق ہے اب وہ کون سی ان میں ان میں ایک چیز ارشاد فرمائی کہ وہ شخص کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہو اور دوسری بات اس کے اندر کہ جب وعدہ کرے تو خلاف کام کرتا ہو اس کا اور تیسری بات کہ جب اس کو کوئی امانت پکڑائی جائے اس کے اندر خیانت کرتا ہو وعدہ یہ مسلمان کے ایک دوسرے مسلمان پر جو حقوق کو بیان کیا گیا جی اس چیز کے اندر وعدے کی بہت زیادہ اہمیت کو بیان کیا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے واؤف بلاحدی ان علاحدہ کا نہ مسعلہ اشاد فرمایا کہ وعدوں کو پورا کرو کہ بے شک ان علاحدہ کا نہ کہ وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا اور سورہ مومنون کے اندر اٹھارہویں اس بارے میں کہ جن اوصاف کو بیان فرمایا گیا کہ کامیاب مومنین کون سے ہیں ان میں سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی واللہ اللہ دن ہم لمانات واحدہم رعن کام جو کامیاب افراد ہیں ان میں سے جو نمازوں میں خوشوخصو رکھنے والے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ان کی اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ایک وقت یہ بھی بیان فرمایا وہ افراد جن جو وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور اپنی امانتوں کا بھی رعایت کرتے ہیں ان کے بھی خیال کرتے ہیں وادوں کے بھی رعایت کرتے ہیں امانتوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں تو اس چیز کو باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان لوگوں کی مداح بیان فرمائی ان کی تعریف فرمائی جو وعدے پورا کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پر یہ بیان بھی فرما دیا کہ وعدے کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی گئی اللہ کے ایک نبی حضرت اسماعیل اسلام ان کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر صادق الوعد ان کو ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے نبی وہ کہ جو وعدے کے سچے وعدے کے سچے سارے نبی سچے ہیں بطور خاص ان کے وص کو اس چیز کو قرآن مجید فرقان حمید میں صادق الوعد کے نام ان کو جو ہے وہ یاد فرمایا گیا تو وادوں کو سچے کرنے والے ایک اور روایت میں گئے کہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو اپنے وعدوں کو سچا کرتے ہیں اپنے وادوں کا خیال کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجروں میں سے پاکیزہ کمائی اس تاجر کی ہے کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امانت کی پاسداری کرتا ہے اور وعدے اپنے پورے کرتا ہے جھوٹ اس کا نہ ہو امانت کا خیال رکھنے والا ہو امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہو صحیح. اور وعدے کے خلاف کام نہ کرنے والا ہو صحیح. تو وعدے کی بہت اہمیت ہے اسلام میں اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت یعنی آپ یہ کیا کروں کہ یہاں تک ایک جنگ کا موقع ہے صحیح. آپ ذرا غور کریں کہ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفے بنوا رہے ہیں صحیح. آپ نے سفے جب تیار کر رہے ہیں تو اس وقت دو اشخاص آئے وہ مسلمان تھے صاحبی تھے وہ ساتھ شامل ہوئے صحیح. آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ ہم فلاں جگہ سے آتے ہوئے ہمیں کفار نے پکڑ لیا صحیح. اور جب انہوں نے پکڑا ہمیں تو ہم انہوں نے ہم سے وعدہ لیا کہ ہم تمہیں اس شرط پر چھوڑتے ہیں کہ تم وہاں جو ہمارے مد مقابل مسلمان تمہارے بھائی ہیں تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو گئے تو ہم نے, ان... انہوں نے ہم سے وعدہ لے لیا کفار, وعدہ کفار لیا. سے وعدہ لیا صحیح. آج صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم نے فرمایا تم صفوں سے جتا ہو جاؤ اللہ تم سفوں سے جدا اللہ ہوا ہو ہوا ہو ہوا تم اس وعدے کو پورا کرو تم نے جو عہد کر لیا ہے وہ وعدہ جو کر لیا ہے اب ذرا غور کریں خالصتاً جب جنگ کا موقع ہو جس طرح کے مواقع ہوں اور ایک ایک سپاہی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے ایک ایک فرد کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور پھر وہ جو سامنے مد مقابل وہ دشمن اسلام ہے ان سے کیا گیا ایسا وعدہ چونکہ وعدے کے خلاف کام کرنے میں دھوکہ پایا جاتا ہے وعدے کے خلاف کام کرنے میں جھوٹ کا معاملہ آتا ہے हم. جس طرح اسلام نے جھوٹ کی مذمت بیان کی ہے جی. اور سچائی کے فضائل کو بیان کیا گیا اسی طرح اسلام کو یہ محمود اور مقصود ہے لوگوں سے کہ وہ وعدے پورے کرتے رہیں جائز طریقے شریعت کے مطابق صحیح. اور وعدے کے خلاف کرنے سے بچے رہیں صحیح. یہ بہت یعنی عالی تعلیم سے ماشاء لیکن کاروبار میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو جناب وہ ہم کس طریقے سے اپنا کاروبار بیپار کر سکیں گے ہم نفع کر سکیں گے وعدہ کیا ٹائم پر پیمنٹ دینے کا ایک مہینے کا ادھار لیا اب جناب جب تک اس ایک مہینے کے پینتالیس دن نہیں کرنے تیس دن کا ادھار لیا تھا پینتالیس دن نہیں کرنے تب تک سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے جو نفع دیا ہے سامنے والے کو یہ وصول ہی نہیں ہوا تو اس بات کو کس طریقے سے آپ لیں گے اور کس طریقے سے بیان فرمائیں گے جی بالکل یہ تو واضح طور پر موجود ہے اور اس کی اہمیت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم کی اپنی زندگی کے ہی آپ کے ایسے کئی واقعات ہیں جس میں وعدے کی پورے کرنے کے بارے اور بطور خاص تجارتی معاملات کے اندر بھی یعنی کوئی چیز کسی سے کے ساتھ کیا ہے تو اس کے اوپر ہی پورا کا پورا اس سے معاملہ کرنا صحیح. تو تاجروں کے اندر بہت زیادہ یہ بات گئے بالکل. بات کو پختہ کر دیں گے وعدہ جی. کر لیں گے ٹھیک ہے میں نے بالکل سو فیصد ایسا ہی ہوگا हुँ. آپ بے فکر ہو جائیں آپ کو کوئی اس نے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ تو تجارت والے تو تجارت والے بھی جو ایک عام کسی سے قرضہ لینے جاتا ہے हुँ. وہ بھی اس کو پہلے ایسے سبز باغ دکھا हुँ. کر اس سے لے جاتا ہے اور بعد میں اس کے ساتھ جو نا وہ جو معاملہ ہوتا ہے اور اس کو خود اپنا قرض کس طریقے سے پورا کرنا پڑتا ہے وہ اسی کو دیتے وقت کہا کہ انداز ہی الگ ہوتا ہے بات کرنے کی ٹیون ہی الگ ہوتی ہے چینج بلکل پورا ماحول ہی چینج ہوتا ہے اب جناب اگر پیسہ ایک بار نیچے آ گیا تو کہا جاتا ہے کہ بس اب اس کا ہاتھ جو ہے وہ میرے نیچے آ گیا اب اسے بتاؤں گا کہ پیسہ کس طریقے سے وصول کرتے ہیں ہماری جیب سے پیسہ نکلوانا کتنا مشکل ہے تو اس طریقے سے یہ رویہ اپنانے والوں کہیں گے اور مخصوص ایک اور طریقہ دیکھا جاتا ہے مارکیٹ میں کہ ایسے سودے کر لیے جاتے ہیں مثال کے طور پر آنے والا مال ہے اب اس کا سودا کر لیا کہ جناب یہ مال جب آپ کا آئے گا تو یہ میں آپ سے سو روپے میں لے لوں گا اب جب یہ مارکیٹ مال پہنچتا ہے اسے مارکیٹ جو, جو ہے وہ سو روپے نہیں ہے یا اسے نفع نہیں ہو رہا تو اب اسے ہزار اس میں جو ہے نا وہ اس کو کیڑے بھی نظر آئیں گے اسے جو ہے وہ اس میں خرابیاں بھی نظر آئیں گی اس میں بہت سارے معاملات میں وہ اسے ڈینائی کرنے کی کوشش کرے گا حد تو امکان کوشش کرے گا کہ یہ اس کا وعدہ جو ہے یہ اس کی پاسداری نہ کی جائے اسے پورا نہ کیا جائے اسے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز کی اہمیت کو نہ سمجھیں جی کیونکہ آج کل ہر آدمی اپنے نفے کی طرف زیادہ وہ رہتا ہے جی اور کوئی ڈیل کر بھی لیتا ہے اس کے بعد اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں نے نقصان اٹھا لیا یہ جی ڈیل جی مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی جی اب اس کو پیشیمانی ہوتی ہے تو وہ اس سے پھر جاتا ہے حالانکہ جی جی کئی سودے ایسے تجارتی اصول و ضوابط اگر شرعی معاملات کے حوالے سے ان کو دیکھا جائے تو بعض اوقات صرف وعدہ نہیں ہوتی بلکہ وہ بی یعنی خرید و فروخت کی پوری ڈیل ایجاب و قبول سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے صحیح. اب اس کو پیمنٹ بھی گویا کہ ایڈوانس دی جا چکی ہوتی ہے لیکن صحیح. اس کے باوجود بھی ایک دوسرے سے مکر جاتے ہیں صحیح. اس کے باوجود لینے والا مکر جائے گا صحیح. اب اس کو پتا ہے مارکیٹ اصول کے مطابق مجھے یا تو میرا جو ایڈوانس دیا ہوا وہ چلا جائے گا صحیح. اس کو پتا ہے اگر مجھے اس کو منع کرنا تو میں نے اس کو ڈبل اٹھا کے دے دینا ہے جب تاکہ میری لڑائی جھگڑا بھی نہیں حالانکہ یہ طریقہ بھی ناجائز ہے بلکل. یہ بھی ناجائز طریقہ ہے کہ آپ اس وجہ سے اپنا وہ سودے سے جو ہے وہ پیچھے ہو رہے ہیں کہ وہ میرا ضبط ہوتا ہے تو بیانہ ضبط ہو جائے اور وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ مجھے ڈبل دینی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آگے کہیں اور کر لیتا ہوں اور اس چیز کو یہاں پہ یہاں پہ ایک حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کوئی شخص دوسرے کے نکاح کے پیغام پر اپنا پیغام نہ بیچے اللہ نکاح کا پیغام کہیں بھیجا ہے اس پر دوسرا آدمی اپنا نکاح کا پیغام نہ بھیجے اگر کسی اور نے بھیجا ہے تو پھر اس پہ نہ بھیجیے دوسرا ٹھیک ہے سر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی دوسری کی بہ پر بے نہ کرے خرید و فروک کا معاملہ ہے اس کے اوپر بے وہ نہ ڈالے اس کے اوپر اب جب اگر کہیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ بہ ہو چکی ہے خرید و فروک کی ڈیل پوری کامل تام ہو چکی ہے اب تو اس کو توڑنا ہی جائز نہیں ہے لیکن یہاں حدیث میں ارشاد فرما اس کی بے پر بے نہ کرے اگر وہ معاملہ چل رہا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی کاروباری معاملہ ابھی کنٹینیو ہے پورا نہیں ہوا اسے اوکے نہیں کیا گیا کنفرم نہیں کیا گیا اس پر بھی منع کیا اس پر بھی منع کیا یعنی یہ کیا جا رہا ہے کہ اب یعنی جو دو فرد آپس میں ان کی ڈیل چل گئی ہے چل رہی ہے اور یہاں تک کہ بالکل اب وہ قریب پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کی اوکے ڈیل فائنل ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ پتہ ہے کہ یہ بالکل ان کا آپس میں طے ہو چکا ہے ایک ذہنی آمانگی ہو چکی ہے یہ سودا بیچنے پہ تیار ہے وہ لینے پہ تیار ہیں تو اب یہ بالکل قریب ہو چکے ہیں اب اس کے باوجود ادھر سے کوئی ایجنٹ آیا کوئی ادھر سے آیا اس نے قیمت بڑھا دینی کبھی گاہک کو توڑ لیا جاتا ہے یہ نہیں ہم کہتے کہ صرف بیچنے والا ہی خیانت کرتا ہے گاہک بھی خیانت کرتا ہے کہ یہ تبار سے گاہک بھی خیانت ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان چیزوں کو بیان فرمایا تو وہاں آپ نے تسنیا کے سیگا سے یہ بیان فرمایا کہ بائیں اور مشتری بیچنے والا خریدنے دی والا دی دونوں بلکل. سچائی سے کام لیں اجوب کو بیان کریں کوئی دھوکہ دہی اس میں نہ ہو تو ان کی تجارتوں میں برکت کا بیان فرمایا گیا تو اب گاہک کو کہیں اور سے نظر آتا ہے تو وہ اس کو کوئی اور کھینچ کے دوسری طرف لے کے چلا جاتا ہے یا تو یوں معاملہ ہوتا ہے صحیح یا بیچنے والے کو ہی کوئی اور پارٹی نظر آتی ہے تو وہ اس کو نظر انداز کرنے کے لیے گمانے کے لیے یا جو بھی اس کو کہ تو وہ اس کو یوں کر کے حالانکہ تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کتنی خوبصورت اس بارے میں کہ جب دو کے معاملے میں آپ دیکھو کہ وہ بالکل اس طرح کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ تو اب آپ اس کے اوپر نہ کرو اس بے کے اوپر آپ کوئی سودا جو ہے وہ نہ کرنے کی کوشش کرو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی نکاح کا پیغام وہ بھی سیم یہی معاملہ ہے ورنہ عام کسی کے یعنی بات قریب ہو رہی ہے ان کا رشتہ آپس میں بالکل قریب ہے کہ مل جائے گا رشتہ طے ہو, ہو رہا ہے जीज़. لیکن اس کے باوجود اب کوئی اور کوئی اس طریقے سے پیغام بھیجے تو اس کو ممانت فرمائے گی کہ وہ ایسا نہ کرے اسی طرح بولی کی تجارت ہوتی ہے جس میں تو وہاں بھی یہ بات اشارہ فرمائے کہ وہ لوگ جن کا خریدنے کا ارادہ نہیں ہے اور وہ بولیاں لگا رہے ہیں زبردستی بولیاں لگا رہے ہیں یا بیچنے والے چند آدمی اپنے کھڑے کر دیتے ہیں है لگاؤ بھی بولی لگاؤ اب وہ دوسروں کو پھنسانے کے چکر میں وہ زیادہ زیادہ بولی لگاتے ہوئے اس چیز کی بیع... جتنے کا بڑھا دیتے ہیں اس کو بہت زیادہ آگے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی دوسرے کو نقصان دینا ہے تو اس سے بھی منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یعنی جس نے خریدنے کا ارادہ ہی نہیں ہے وہ اس کے اندر شامل ہو رہا اور بولیاں لگا رہا ہے تو تعلیم تجارتی اصولوں کے مطابق بھی ہماری بہت اسلام نے خوبصورت تعلیم اور تربیت فرمائی ہے اگر ان سنہری اصولوں کو آدمی سامنے رکھے تو بہت کامیابی ہو اور آپ نے جو یہ پین آؤٹ کیا ہے یہ جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے معاملہ یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی والا معاملہ ہے تو اب آپ <تصفح> کسی کو پتا لگ گیا کہ جناب فلاں شخص یہ مکان بیچ رہا ہے یہ خریدنے والا ہے ان کا سودا بالکل طے ہو گیا اب آگے سے آ کر یہ اتنی بڑی بیٹ لگائیں گے کہ سامنے والا جو دینے والا ہوگا اس کے ڈیل میں گویا لالچ پیدا ہو جائے کہ یار اتنی بڑی آفر آ رہی ہے بسا اوقات جو بروکر بیچ میں ہوتے ہیں مختصر ان کو بھی توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ اپنی بروکری ڈبل لے لیجئے گا اس سودے کو آپ بگاڑ دیجئے تو یہ یہ جو بیچ والے لوگ ہیں حالانکہ خود لینا بھی نہیں ہوتا اور یہ سامنے والے کا سودا خراب کرنے کی نیت ہوتی ہے اس, اس, اس کو کیا کہیں گے دیکھیں حدیث پاگے یہ ان چیزوں پہ آدمی غور رکھے نہ خود کسی کو نقصان پہنچائے اور نہ ہی آدمی نہ ضرر دے نہ خود نقصان اٹھائے دوسروں کو تکلیف دینے سے یوں بالکل بچنا چاہیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں اللہ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی نفل قبول, اللہ قبول, اللہ قبول. اللہ تو عہد شکنی کی بڑی اسلام میں مذمت فرمائی گئی ہے جو عہد شکنی کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں جب جب اس کو وعدہ خلاف کے زمرے میں وہ چیزیں آئیں تو اس کے برحال جو ہے وہ بہت سی مذمت بیان فرمائی نہیں کرنا چاہیے مندری چینل کے ناظرین آپ ہمیں موضوع سے متعلق کال بھی کر سکتے ہیں بلکہ اگر کال ہے تو وہ مجھے دے بھی دیجئے مندری چینل کے ناظرین بھی انتظار کر رہے ہوں گے سلسلہ ان کے شاہ میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ وعدہ کرنے کے لیے کیا لفظ وعدہ بولنا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی وعدہ ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر وعدہ لیا گیا ہو اور وہ پورا نہ کر سکے تو اس کا کیا کفارہ ہے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب وعدہ کرنے کے لیے لفظ وعدہ پہلے تو یہ وعدہ کہ وعدہ کسے کہتے ہیں نا جی اب وعدہ یہ ایک عہد ہے ایک پیمان ہے دونوں کے عہد و پیما ہیں دونوں کے مابین کوئی کو ایک ایگریمنٹ ایسا ہے صحیح آ, اسی طرح لغت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے موت کے وقت کو بھی وعدہ کہا جاتا ہے موت والے دن کو بھی وعدہ کہا جاتا ہے کسی سے کوئی قیمت لی اور اس سے ایک مقرر وقت طے کی اور اس جو مقرر یہ ٹائم پیریڈ طے کیا اس کو بھی وعدہ کہا جاتا ہے جی تو کوئی بھی ایسے کلمات یعنی جس کے ذریعے کسی چیز کی امید دلائی جائے ٹھیک ہے اور وہ کلمات ایسے مضبوط اور موقد اور تاکید کے ساتھ اس طریقے سے بیان کیے گئے کہ جن سے بات بالکل پختہ ہو جاتی ہے یہ کہلاتا ہے وعدہ صحیح اور ایسے وعدے میں وعدے میں بطور خاص وعدہ کا لفظ ہونا یہ ضروری نہیں ہے نہیں یہ بات یعنی اس کے الفاظ ایسے ہوں اس کے الفاظ اور انداز یہ معاملہ سب ایسے ہوں کہ جس سے بالکل یہ وعدہ ہی لگے کہ یعنی بالکل بات پختہ ہو چکی کہ یہ کام اس نے لے لیا اپنے ذمہ اور یہ کام اس نے کرنا تو بعض کا تو ایسے ہوتا ہے نا کسی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں وعدہ نہیں ہے با... جب وادے بھی بات ہوتی پھر بوجھ وعدہ نہیں ہے حالانکہ اس کے انداز اس کی باتیں یہ ساری وہ وعدے کی طرح گئے وعدے کی طرح, صحیح طرح یعنی کیسے انداز کیسے کسی کو اتنی امید دلا دینا آپ بالکل بے فکر ہو جائیں آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے صحیح صحیح میں, میں ہوں نا میں بیٹا ہوں نا میں کہیں تو نہیں جا رہا ٹھیک ہے میں ادھر ہی ہوں گا میں آپ کو ادھر ہی ملوں گا صحیح صحیح یعنی اتنی بات اعتماد کے ساتھ اور اتنی تاکید کے ساتھ اتنی پختگی اس گفتگو کے اندر ہے کہ آدمی کو سامنے والے کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ اب اس نے زبان دے دی جسے کہا جاتا ہے کہ اس نے زبان دے دی دوسرے لفظوں میں یوں کہ ہمارے یہاں جیسے منگنی ہوتی ہے جی منگنی وعدہ ہے ٹھیک ہے کسی کوئی بھی رشتہ طے ہوتا ہے تو منگنی عموماً پہلے کی جاتی ہے تو یہ جو منگنی ہوئی ہے منگنی عقد نکاح نہیں ہے ٹھیک ہے نکاح تو نہیں ہے نا صرف منگنی ہے تو منگنی یہ وعدہ کہلائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی وعدے کا لفظ نہیں ہے ٹھیک ہے منگنی کے اندر تو کوئی وعدہ نہیں ہوتا نہیں یعنی عمر بولا نہیں جاتا بلکہ اس چیز کو پکا کیا جاتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ پکا ایک ہو ایک رشتہ طے ہو گیا جی رشتہ طے ہو گیا بات ہماری فائنل ہوگی جس کو کہتے ہیں کہ زبان لے لینا اور زبان دے دینا بات یہ فائنل ہوگی تو یہ منگنی وعدہ ہی کہلاتی ہے تو اس طریقے سے گفتگو کے اندر یا کسی بھی معاملے میں جب آپ کسی بات کو کسی اس انداز سے کریں کہ اس کے انداز اس کے الفاظ سے ایسی تاکید اور پختگی ظاہر ہے تو وہ وعدہ ہی ہے اب اس کے اندر بھلے وعدے کا لفظ نہ ہو وہ وعدہ ہی قرار پائے گا. لیکن مفت اگر منگنی کر لی سپوز اور پہلے خوب پرکھ لیا جان لیا دیکھ لیا اور اس کے بعد یہ منگنی کا پورا جو بھی ایک رسومات ہے وہ بھی ادا کر دی گئی رشتہ طے ہو گیا لیکن پھر کوئی ایسی بات جو سمجھ نہیں آتی اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس منگنی کو شادی سے پہلے ہی توڑ دیا جائے تو بہتر رہے گا دونوں خاندان کے لیے اب اگر یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو کیا یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آئے گا وعدہ خلافی کس وقت کسی چیز کو کہا جائے گا جی اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اور تفصیل ہے ٹھیک ہے کہ کب اس کو وعدہ خلافی بولا جائے اور جتنی بھی وعدے ہیں وہ کب اس کے اوپر لاگ ہوں گی ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائے کہ جب کوئی مرد کسی دوسرے سے وعدہ کرتا ہے اپنے بھائی سے ٹھیک ہے اور اس کی نیت میں سے یہ بات شامل ہے کہ میں اس کام کو پورا کر دوں گا اس کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اگر کسی وجہ سے وہ نہ ہوا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی وعید نہیں کوئی گناہ نہیں ہے سب سے بڑی بات یہاں ہمیں یہ بہت بڑا ایک دینی مسئلہ بھی ہے کہ اس چیز کو سمجھنا بھی چاہیے کہ وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بعض اوقات واقعی ہی جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایسی ضرورتیں آ جاتی ہیں معاملات ایسے سامنے آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کام اس کے برعکس کرنا پڑ جاتا ہے وہ وعدہ پورا نہیں کیا جا سکتا تو, تو اب کب کب وہ شران جو ہے وہ گرفت میں آئے گا پکڑ میں آئے گا اور اس کو گناگار قرار دیا جائے گا تو اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ جس وقت آدمی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اہد کر رہا ہے थी थी اور اس وقت اس کی نیت میں ہی یہ شامل ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا اچھا کام ہاں کرنے کام ہاں ہے کر رہے لیکن دل میں نیت نہیں کرنا ٹھیک ہے. یا کام نہ کا ہے اور اس کی دل کی نیت براک ہے ٹھیک یعنی جو وعدہ کر رہا ہے جو کسی کے ساتھ عہد کر رہا ہے اس کے کل میں دل میں اس کے اسی وقت یہ نیت شامل ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ شخص وعدہ خلافی کے زمرے میں آ رہا ہے اور یہ کیونکہ اسی وقت جب وعدہ کر رہا ہے اس کے برعکس اس کے دل میں فوراً جو ہے وہ یہ نیت اسی ہے اسی وقت اس کی نیت میں تضاد ہے یعنی جی دل جی میں ہاں جو ہے وہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ کام میں نے کرنا نہیں لیکن اسے جو ہے وہ بہلا رہا ہوں جی اسے پھسلا رہا ہوں اس وقت یہ ٹائم پاس کرے یہ خوش ہو جائے چلے خوش ہوتا ہے تو لیکن میں نے یہ کام کون سا کرنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جی, جی, جی ہاں بالکل جی تو یہ اس طریقے سے اگر نیت اس کی اس وقت یہی شامل ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا تو یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آئے گا ٹھیک ہے اب اگر ایسا شخص جس کی نیت یہ تھی کہ میں نے ایسا نہیں کرنا جو وعدہ کیا ہے ٹھیک ہے اور اتفاق ایسا ہوا کہ بس کوئی معاملات ایسے ہوئے ترتیب پائے کہ وہ کام اس نے کر دیا ٹھیک ہے وہ کام اس نے کر دیا لیکن پھر بھی گناگار ہے پھر بھی گناگار ہے اچھا مطلب جو وعدہ تھا اسے پورا کرنے کی نیت نیت نہیں تھی اور وہ خود خود ہو گیا خود ہو گیا معاملہ کام ہو گیا اس کا لیکن وعدہ یعنی یوں کہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا بھی ہو گیا لیکن یہ گناگار ہے اس کے باوجود کس چیز کی گنا ہے اس کے اوپر اپنی بد نیتی کی گنا ہے کہ اس نے جس وقت وعدہ کیا تھا اس کے دل میں پکا پختہ یہ ارادہ اس وقت اور نیت یہ شامل تھی کہ میں نے ایسا کام نہیں کرنا لیکن اب کام ہو جانے کے باوجود بد نیتی کا اس کو گناہ ملے گا اچھا دوسرا اس کے مقابلے میں آدمی کہ جو وعدہ کر رہا ہے اور سچا کر رہا ہے یعنی سچے سے مراد اس نے جو وعدہ کیا اس کی نیت دل میں ہے کہ جیسی میں نے وعدہ کیا ہے جیسی میں نے زبان دی ہے جو میں عہد کر رہا ہوں میں نے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر دینا تو اب ایسا شخص اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت بالکل پکی سو فیصدی لیکن آگے جا کر کوئی ایسا عذر ہوا کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا اس بات کو تو ایسے پر کوئی وعدہ خلافی کا گنا نہیں ہے اللہ یہ وعدہ خلافی اللہ کے زمرے میں بھی نہیں آتا ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک بالکل یہ واقع ہی سچا آدمی تھا جس آدمی نے وعدہ کیا دل میں اس کی نیت سچائی کی تھی اللہ دلوں کے اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے دلوں کی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے تو جب اس آدمی نے نیت بھی یہ تھی کہ میں نے ایسا کر دینا ہے لیکن اتفاق سے ایسا نہیں ہوا اس سے وہ معاملہ کچھ اور ہو گیا یا صحیح صحیح صحیح کوئی <Olivia> مجبوری اس کو آ گئی تو وہ اس کو وعدہ خلاف نہیں کہا جائے گا اب یہاں دو باتیں ہمیں بالکل یہ بات تو لازمی یاد رکھنے والی بات ہے کہ کسی نے اگر وعدہ خلافی کی ہے یعنی بظاہر وہ کام نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن ہم اس کے بارے میں بدگمان ہوں جی ہم جی اس کے بارے میں طرح طرح کی برائیاں سوچیں جی ہم جی اس کے بارے میں لوگوں کو تومتیں اور اس کی حبتیں کرتے رہیں جی ہم اس کی برائیاں آگے عام کرتے رہیں جی اور لوگوں کو بتاتے رہیں کہ بھائی اس آدمی نے دیکھے کتنا نیک بنتا ہے جی وہ کتنا ایسا اچھا بنتا ہے لیکن اس کے باوجود وعدہ کر کے مکر گیا, گیا وہ دی آیا دی نہیں ہے اس نے کہا مجھے وقت دیا تھا لیکن وہ وہاں پہنچا نہیں ہے تو یہ طریقہ انداز ٹھیک نہیں ہے آپ پہلے اس سے پوچھ لیں پہلے آپ بات اس سے کیجئے ہو سکتا ہے وہ کیسی مجبوری میں ہو کہ سامنے والے کو خود شرمندگی ہو جائے کہ میں کیسے میں اس کے ساتھ جو وہ کیسے میں اس کے لیے برا سوچ رہا تھا لیکن یہ واقعی کسی جینین پرابلم کے اندر یہ اس وقت موجود تھا تو یہاں دونوں طرف کی معاملہ دیکھے جائیں یا ایک اور بات بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں جب کسی کو یہ تفصیل پتا چلتی ہے نا کہ نیت تھی بعد میں نہیں کیا اچھا کوئی گناہ بھی نہیں ہے نیت تھی تو وہ اس کا بعض اوقات بہت یعنی کہ بالکل غلط اثر لیتے ہیں بعض ٹھیک ہے جس کو یہ مسئلہ کبھی پتا اس طرح وعدہ خلافی کا چل جائے نا کہ یہ خاص کنڈیشن کے ساتھ ہے صحیح تو دیکھیے کنڈیشن وہی ہے کہ جب آپ وعدہ کر رہے ہیں اگر آپ کے دل میں اسی وقت یہ نیت ہے میں نے ایسا نہیں کرنا تو پھر بات تو وہی ہوئی بات, بات تو وہی ہوئی یہ صرف اس شخص کے لیے کی جاتی ہے کہ جس نے سو فیصد یقین کے ساتھ وعدہ بھی ہے اور دل میں نیت بھی کہ اور پھر اس کے بعد کام نہیں ہو پایا تو اس کے لیے معافی والی اور گریف سے چھوٹ والی اور گنا نہ ہونے کی اس کے لیے بات کہ لیکن جس نے شروع سے ہی نیت کی تھی تو وہ تو شروع سے ہی گناگار ہے یہاں ایک اور دوسری بات یہ کہ وعدوں کا چونکہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا اس کو پورے کرو جس کے بارے میں پوچھا جائے گا نبی کریم علیہ السلام نے اتنی اس کی تعلیم دی ہے یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ نبینہ علیہ السلام نے آپ نے تو یہ تلقین کی یہ آپ نے باقاعدہ وصیت کی ہے کہ اگر وعدہ پورا نہ کر سکو تو کرا ہی نہ کرو وعدہ وعدہ کرو ہی نہ تو آدمی چاہیے کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کرے اور اس میں لگے چاہے اس کو کتنی بھی مشقت اٹھانی پڑ جائے صحیح اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا پیارا انداز ہوا کرتا تھا ایک بار حضرت ابو ابوالحمسا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ سلاۃ نے ابھی اعلان نبو اتنا فرمایا تھا کہ میں نے پیارے آقا علیہ سلاطوسلام سے کوئی سامان خریدا اور جب اس کی پیمنٹ کی تو میرے پاس کچھ رقم کم ہو گئی تھی لہذا میں نے نبی پاک علیہ سلاطو السلام سے وعدہ کیا کہ آپ یہیں پر ٹھیریے میں گھر جاتا ہوں اور پیسے لے کر واپس آتا ہوں جب آپ گھر گئے تو گھر جا کر آپ کے ذہن سے وہ معاملہ نکل گیا کہ میں نے رقم لے کر نبی پاک علیہ سلاو والسلام کے بارگاہ میں دینی ہے ان کو وہ رقم ادا کرنی ہے تین دن تک اللہ وہ جو ہے اس سے ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا تین دن کے بعد انہیں یاد آیا انہوں نے رقم اٹھائی اور اسی مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر نبی پاک علیہ سلاط والسلام سے وعدہ فرمایا تھا اب پیارے آقا علیہ سلاط والسلام نے جب انہیں دیکھا تو کہا کہ اے نوجوان تم نے ہمیں جو ہے وہ بڑا آزمائش میں مبتلا کیا ہے پیارے آقا علیہ سلاۃ والسلام نے اس سے زیادہ اور نہ کوئی ان سے جو ہے وہ ہجت کی کہ مجھے جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کر دیا تم نے تم تین دن سے میں یہاں پر انتظار کر رہا ہوں میرا گھر جا سکا ایسا کوئی معاملہ نہیں صرف پیارے آقا علیہ سلاطو السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کر دیا گویا تین دن تک پیارے آقا علیہ سلاطو السلام وہی پر موجود کے جہاں پر وہ وعدہ کیا گیا تھا کہ میں کچھ دیر کے بعد آتا ہوں اس کا انتظار کرتے رہے اور وہ تین دن کے بعد جب وہ شخص پہنچے تو پیارے آقا علیہ السلاۃ والسلام کو وہ رقم ادا کی نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کا یہ انداز <تصفح> کہ پیارے آقا تین دن تک انتظار کریں اور آج کسی سے کوئی وعدہ کیا جائے اور وہ پاسداری نہ کریں ہم نبی پاک کا امتی بھی کہلائیں پیارے آقا علیہ السلاط والسلام سے عشق رکھنے کا دعویٰ بھی کریں اور پیارے آقا علیہ سلاط والسلام کی تعلیمات پر عمل بھی نہ کریں تو یہ کیسے ہوگا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ہمارے بزرگان دین کا پیارے آقا علی سلاط وسلام کا ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا وعدہ نبھانے پر یہ واقعی بہت پیاری روایت آپ نے بیان فرمائی کہ تین دن تک انتظار کرنا جی بیان کر لینا اور اس کو سن لینا واقعی آسان ہے جی کسی کے لیے کچھ لمحات بھی انتظار کرنا پڑ جائے تو اس کے بعد پھر آگے کیا کلمات ہے کہ پھر کچھ کہا بھی نہیں کوئی بجت نہیں کی کچھ اور یہ نہیں کہا بس ہمیں کہا گیا نوجوان تم نے ہمیں تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں بھی فرمایا تھا تو آپ کو لوگ صادق اور امین کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے جو آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا تو جی اپنے بارے میں ہی پوچھا جی اے لوگوں اگر میں تمہیں کہوں یہاں سے کوئی لشکر آنے والا ہے جی پہلے میری بات اپنی بات کے بارے میں کہا اگر میں کہوں تو تمہیں کیسے لگے تو جی قیام بالکل آپ سچ فرماتے ہیں آپ سے کبھی ہم نے کوئی جھوٹ سنا ہی نہیں, نہیں ہے کوئی آپ نے کسی کے ساتھ خیانت والا معاملہ ہی نہیں کیا صحیح تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی شروع سے ہی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بالکل یہ تعلیم بھی سکھا رہی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ چیزیں بتا بھی رہی ہیں حضرت اسماعیل اسلام کا بھی اسی طرح کا واقعہ کسی جی نے آپ کو کہا وہاں ملنا ہے جی آپ تو آپ ملاقات کے لیے پہنچ گئے جی جب ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ نہیں ہے اگلا دن ہو جاتا ہے پورا دن آپ وہیں رہے اور وہ شخص بھول گیا پھر اچانک اس کو جب یاد آیا تو وہ آپ کی طرف پلٹا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کھڑے ہوئے یہاں پہ جی جب تک تم نہیں آتے میں کھڑا لاہو ایک لاہو نے ٹائم دیا ہے اور بولا ہے اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ عہد کر لیا ہے تو آپ کوشش کریں وہ اسباب خود پیدا کریں تاکہ آپ اس تک پہنچ جائیں اگر کوئی شریعت رکاوٹ نہیں ڈال دی اگر شریعت کا معاملہ کہیں آ جاتا ہے اور کہیں ایسے بیچ میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر ایک جدا معاملہ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے ان وعدوں کو ضرور جو ہے وہ پورا کریں ان وادوں کی تکمیل تک آپ جو ہے وہ پہنچے ٹھیک اچھا بات ہماری بیچ میں رہے گی دونوں سوالوں کی نا دونوں سوالوں کے آدھے آدھے جواب رہ گئے جی ایک تو ہمارے کال کرنے والے اسلام بھائی نے جو پوچھا تھا ایک چیز تو پوچھی کہ وعدے کا لفظ دوسری ساتھ پوچھی انہوں نے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے وعدہ لے لیا کسی سے تو اس کو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا دیکھیں تفصیل اس کی ڈیٹیل وہی ہے قرآن پر اگر وعدہ لیا یا ویسے وعدہ لیا ویسے بھی اگر وعدہ لیا ہے تو وہ وعدہ وعدہ ہے اگر قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا کر کسی سے وعدہ لیا ہے تو یہ تو وعدہ اور موقع ہو گیا ہے یعنی یہ وعدہ اور پختہ ہو گیا جب ہے کہ جس کو قرآن پاک ہاتھ میں لے کر وعدے جو ہیں وہ کیا جاتے ہیں اور بڑوں میں تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بزرگوں میں ایک عادت اچھا بات کر رہے ہو پکے ہو چاہ کبلا شریف کی طرح منہ کر کے بول دو تو وہ کئی لوگ جو نا وہ نہیں قبل شی کی طرف میں جس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے نہیں وہ ایک بڑا احترام رہتا ہے یار کبلے کی طرف میں نے منہ کر کے کئیوں کہتا آپ مسجد میں آ کے بات کر لیں آپ یہی بات آ کے مسجد میں کہہ دیں مجھے یقین آ جائے گا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کی عزت حرمت کا مسلمانوں میں ایک انداز رہا بڑا خیال رکھا جاتا ہے चीज़ चीज़ تو جو شخص قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر وعدہ کر رہا ہے تو وہ اس وعدے کی تکمیل میں اگر کوئی اور ممانت شریح نہ ہو تو تکمیل کرے اس وعدے کو ضرور پورا کرے صحیح یہ صحیح اور پختہ ہو جاتا ہے وعدہ صحیح صحیح باقی رہا کہ اس نے اس کو کفارہ آئے گا اس پر اس نے اگر اس کے برخلاف کام کیا تو اس کی تفصیل یہی ہے کہ اگر تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر صرف وعدہ ہی کیا ہے جی حلف کے باقاعدہ کوئی الفاظ نہیں بولے گئے قرآن مجید کی قسم کے کوئی الفاظ نہیں بولے گئے تو اب اگر اس کے برخلاف کام کیا ہے تو وہ قسم والے کفارے کی صورتیں تو یہاں پہ نہیں آئیں گی اس کو قسم کا کفارہ نہیں آئے گا وعدے کے کی برخلاف کیا ہے تو پھر وہی اس کی ڈیٹیل ہے اگر وعدہ کرتے ہوئے نیت تھی کہ پورا کروں گا اور بعد میں کوئی عرضہ ایسا پیش آیا یا مجبوری ہو گئی یا کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اب وہ نہیں اس پوزیشن میں اس وعدے کو پورا کرے تو پھر تو وہ گرفت میں نہیں ہے گناگار بھی نہیں ہے اور اگر اس وقت ہی اس کی یہ نیت تھی کہ میں نے اس کو پورا نہیں کرنا تو پھر ایسا شخص تو گناگار ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے ٹھیک ماشاء اللہ ایک اور مدنی چینل کے ناظرین کی کال کی طرف پڑھتے ہیں صاحب <ساعت> کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برے کام کا یا کسی غلط کام کا وعدہ کر لے تو ایک طرف وعدہ ہے اور دوسری طرف برا کام تو ان دونوں میں سے کس کو اختیار کرے جزاک جی وعدہ تو کر لیا لیکن پھر ریئلائز ہوا کہ یہ کام جو ہے وہ برا ہے اگر کرتا ہوں تو گناہگار ہوں گا اب اس کو کیا کرنا چاہیے جی بالکل اس طرح کے بہت سے ایسے وعدے ہوتے ہیں جی بعض اوقات آپس میں جو ہے وہ غیر محرم لڑکے لڑکیاں وعدے کر لیتے ہیں بعض اوقات بہت اور بھی اس طرح کے وعدے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات کسی ایسی جگہ کے لیے یعنی کہیں جانے کے لیے کہا کہ وہاں جانا ہے وعدہ بھی کر لیا آدمی پتہ چلا کہ وہاں وہ ماحول صحیح نہیں کیا ہے اس جگہ کا وعدہ کیا ہے یا وہ گناہ والی مجلس ہے ٹھیک ہے جو وہاں پہ جانا ہے تو وہاں گناہ کے کام ہے تو اب اگر گناہ کے کام سے بچنا تو وہ ویسے ہی اس آدمی پر لازما ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورتحال میں اس وعدے کی کوئی حکم نہیں ہے نہ اس کو وعدے کو پورا کیا جائے گا بلکہ فرض ہے کہ گنا کے کام سے بچے کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی والا معاملہ آ جائے گا تو اب مخلوق کی کسی کی بات نہیں مانی جائے گی بھلے وعدہ بھی کیا ہو اور ایسی برائی کا وعدہ ہے بدکاری کا وعدہ ہے یا وہ کام تو ٹھیک ہے یعنی وہاں جانا ہے چاہے وہ کسی دعوت کا یا اور کوئی معاملہ صحیح ہے۔ صحیح لیکن وہاں رہتے ہوئے کئی گنا کے معاملات گئے ہیں، صحیح تو ایسی صورتحال میں حکم یہی کہ اس گناہ کے کام سے وہ بچے اور اس وعدے کو کوئی پورا نہ کرے اگر یہی وعدہ مثال کے طور پر اگر ہم نے اپنے چچا سے کر لیا ماموں سے کر لیا بھائی سے کر لیا کہ ہم آپ کی دعوت میں آئیں گے جب اس دعوت میں پہنچے تو پتہ لگا کہ آواز بڑی تیز ہے اور میوزک چل رہا ہے وہاں پر ایک مخلوط جو ہے وہ ایک سٹنگ کا ارینجمنٹ ہے تو پھر ایسی جگہ پر بھی نہیں جائیں گے چاہے وہ بھائی ہو ماموں ہو قریبی رشتے دار عزیز ہوں دیکھیں جو گناہ والی مجالس میں شرکت کرنے کی تو اجازت نہیں ہوگی تو وہ چاہے عزیزوں کی ہو یا باہر کی ہو ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کریں گے آپ نے وقت عطا فرمایا مدنی چینل کے ناظرین وقت بتا رہا ہے کہ سلسلے کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا سلسلہ آپ کو کیسا لگا اس کا فیڈ بیک بھی دیجیے گا اور مزید اس سلسلے میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کن موضوعات پر گفتگو ہو آج کے موضوع کے حوالے سے بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے اور آج تو بلکہ ایک اور میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا اللہ کی رحمت سے دار الفتاح اہل سنت یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس اللہ سلامت رکھے دار کے اسلامی بھائیوں کو آج مدنی چینل پر جو سلسلہ آتا ہے دارالفتاح اہل سنت اس کا ہزارواں سلسلہ انشاءاللہ اللہ آپ عشا کی نماز کے بعد مدنی چینل پر دیکھیں گے تقریباً سوا آٹھ بجے آپ پونے نو بجے پونے نو بجے انشاء از آپ یہ سلسلہ مدنی چینل پر دیکھیں گے اسے ضرور دیکھیے گا ہزارواں سلسلہ ہے ایک بہت بڑا ایونٹ آپ کے لیے مدنی چینل یہ لا رہا ہے انشاءاللہ اللہ از وجل بہت سارا علم دین سیکھنے کو آپ کو ملے گا اور اس سلسلے میں شرکت کرنے کے لیے مفتی قاسم صاحب اسپیشلی طور پر یہ اپنا ٹرکی اور یورپ کا ٹور وہ شارٹ کر کے اس سلسلے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ اس سلسلے میں شامل ہوں گے اللہ نے چاہا تو ہم ان کی بلکر کر برکتیں حاصل کریں گے اگر آپ کی کوئی مصروفیت ہے تو اسے آپ فوری طور پر پورا کر لیجیے اور وقت پر انشاءاللہ یہ سلسلہ ضرور دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے محبت بھی عطا فرمائے اور علم دین سے ہمیں مستفیض فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ